اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ الحمد للہ رولتا سنت کے مفتی صاحب اور قبلہ رکن شراہ جمین دامد برقات علیہ جلوہ گر ہیں آج کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر ہم حاضر ہیں اور آج ماشاءاللہ عزوجل ہمیشہ کی طرح رنگ برنگے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا اور بہت خوشگوار اور دلچسپ الحمدللہ رب العالمین سوالات و جوابات کی صورت رہیں نہیں جیسے کیا فرماتے ہیں ماشاءاللہ آج کے بدری مذاکرے کے بارے میں آج. نہیں ماشاءاللہ یہ آج جو آ, ہر ماہ کی جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے یہ فیبرری کا جو پہلا ہفتہ ہوا تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو چونکہ یہ آ, امیر علیہ سنت کے فیس بک کا لائیو پیج ہے لائیو چیٹ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اور اسی طرح کال پر جو ریکارڈ کرواتے ہیں تو یہ مختلف ذریعوں سے الحمد سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہاں جو پہلا ایک ٹاپک میں لوں گا وہ جیسے بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کافی اس میں کلام ہوا کہ بچوں کو کھیل کود میں ہم کتنا دیں وہ جو سوال ہوا تھا کہ مطلب اتنا اتنا اس کو کھیلنا چاہیے امام غزالی علیہ رحمان یہ فرمایا تو امیر علیہ سنت نے بڑا اس کا ایک خوبصورت انداز سے فرمایا کہ امام غزالی علیہ تو یہ یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے حوالے سے کپڑوں کے حوالے سے تو کھیل کود کا بھی اگرچہ فرمایا کہ جو بھی چیز ہے ایک کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ بات بھی بڑی وضاحت ہوئی اس پر بھی بات اگرچہ لیکن یہ مفتی صاحب بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے کہ گھر میں اب باقاعدہ اس قسم کا ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے جیسے وہ سویمنگ پول اب وہ سوئمنگ پول بازار تو نہیں ہے ہمارا بنگلہ نہیں ہے تو وہ باقاعدہ پلاسٹک کے آتے ہیں تو اس میں بالکل کبھی کبھی کمرے میں جو اس کو بچھا دیا گیا ہوا بھر دی گئی اب وہ پانی میں مطلب وہ پانی ڈالا گیا پھر اس میں تیر رہے ہیں تو جھول رہے پھر اسی طرح جو مختلف مطلب سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں تو یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے جو ایک نظر آتا ہے کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ ایک بڑا جو بڑی جو شخصیت ہے کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو وہ ہے اس نے اپنے گھر میں اس طرح کا ذریعہ بنا ہے لیکن اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ پھر وہ کمپٹیشن کہ فلاں کے گھر میں ہوا آپ نہیں کرتے اب یہ جو کرتا یہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں ہے اب ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں بھی کوئی اتنی سستی نہیں آتی ہیں تو یہ بھی اس, کیا اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کرنے والے ان کو بھی اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک معاشرے میں اس کا بڑا عجیب کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اہتمام ہو گھر میں اور یہ کھلونے اس طرح آتے ہیں پھر یہ ان کے بچوں کو تو موبائل دلا دیا گیا ان کو تو یہ یہ فرمائشیں ہو گئی ان کو تو یہ یہ کھیل کا سامان ہو گیا لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے یعنی بعض اوقات جو گھریلو جھگڑوں کی جو بنیاد ڈلتی ہے نا شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا اگر اس انداز سے خیال نہ رکھا تو باپ گویا بچوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس میں کیا قباہطیں ہیں یا کیا احتیاطیں بھی ہونی چاہیے ہمیں دیکھیں معتدل مزاجی اور سرات مستقیم یہ ہماری اسلام کا ہمارے مذہب مہذب کا ایک حسن ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے تو اسی سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے امیر رسد برکات و الاریہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ اگرچہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے لیکن وہ بزرگ آپ کو نظر نہیں آئے کہ جن کے بچپن کے اس طرح کے واقعات تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو اصل میں جو کھیل ہے بچوں کا امام غزالی نے فرمایا تاکید فرمائے ایسا ہونا چاہیے تو اس کی وجوہات نے اچھی توجہ دلائی اس حوالے سے کہ اب کھیل کے لیے آپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا آئی پیڈ ہاتھ میں دے دیا تو وہ جو مقصد کھیل کا تھا نا وہ فوت ہو گیا اصل جو یہ کھیل کی اجازت دی گئی بچوں کو کھیلنے کی کہا گیا کہ ان کو کھلایا جائے تو وجہ اس کی یہی کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی جسم کی نشو ہو پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو راحت دیا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے تو چونکہ اولیاء اللہ کا تو ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ ایک الگ منصب رکھتے ہیں باقی کہ اگر عام آدمی مستقل اس طرح کرتا رہے کہ سرے سے بچوں کو کھیلنے ہی نہ دے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے مرجھا جائیں گے بالکل تو اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ان کو کھیلنے کا موقع یہ دیا جائے لیکن کھیل وہ ہوں جس کے ذریعے سے واقعی ان کی نشو نما ہوتی ہو اب یہ چیزیں دے دی موبائل وغیرہ آئی پیڈ وغیرہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو نتیجہ تو, نتیج, نتیج تو بالکل خراب ہی نکلا کہ جو مقصد چاہیے تھا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا الٹا نقصانات بچوں کو پہنچنے لگے اسی طرح آ, یہ بات کہنا کہ فلاں کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر کے اندر یہ نہیں ہے یہ تو آ, کوئی بھی دانش مند کوئی بھی عقل مند خاتون آ, اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کہے گی. و شور رکھنے والی, اپنے آ, گھر کے معاملات کو جاننے والی گھر کو اچھا بنانے والی عورت کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہے گی کہ فلاں کے پاس اس طرح تو ہمارے پاس اس طرح نہیں ظاہرے کے عورت کا کام ہے کہ وہ شور کا اس حوالے سے ساتھ دے گی نہ یہ کہ اس کو اور ڈسائڈ کرے گی اور زیادہ نہیں اس کو آزمائشیں دے گی ٹینشن دے گی کہ جس کی وجہ سے اور وہ بیمار پڑ جائے تو وہ کھلائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ایک حیثیت کے مطابق ہی بچوں کے لیے چیزیں پرووائڈ کرے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے چوری کرے یا رشوت لے یا سود لے اور ناؤز باللہ آج کے دور کے اندر یہ ہو بھی رہے رہے کہ, کہ, رہے کہ یہ دل دل چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ یہ حرام چیزوں کے اندر لوگ پڑ رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیوی بی بی بچوں کی جو خواہشات ہیں خواہشات خواہشات خواہشات ان کو پورا کرنا ہے تو عورت کا کام یہ نہیں کہ وہ شوہر کو جہنم کی طرف دھکیلے بلکہ اچھی بیوی بی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر دعا ہے کہ ربنا آتینا نا دنیا و فی اللہ آخرت حسنت وقینا عذاب النار یہاں پر ایک تفسیر حاسنا کی یہ عورت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اچھی بیوی بی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت قرآن پاک میں تو باقاعدہ دعا مومینوں کی ذکر کی کہ ربنا ہب لینا مین ازوا جینا وہ ضروری آتی نا قرت کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج کے اندر ہمارے بچوں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک کا تا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا تو بالکل یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں کھیلنے سے بالکل نہ روکے بعض لوگ بالکل ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچوں کو بولنے ہی نہیں دیتے گھر کے اندر تو یہ تو بہت برے شخص کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے اندر سناٹا چھا جائے کوئی بولے ہی نہ اس کو برا کہا گیا ایسے شخص کو تو موقع کھیلنے کا دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے اب پتہ چلے کہ گھر کے اندر جب سوئمنگ پول بنا رہے ہیں اس میں گھر کا آدھا پانی آپ نے اسی کے اندر ضائع کر دیا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب وہ ایک سوئمنگ پول الگ ہے کہ جہاں پہ پانی موجود ہے کہ جو استعمال میں آ رہا ہے اور آپ پانی کو ضائع کریں تو ایسا نہ کریں باقی اس کے علاوہ جو کھلونے لینے لیں نے تو میوزیکل کھلونے نہ لیں آپ جو آپ کی گنجائش ہے جو ایسے کھلونے ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں اور وہ اگر تصویروں والے ہیں تو اس کی تعظیم و تقریب نہیں ہونی چاہیے نعوذ باللہ بتوں والے بعض لوگ لے لیتے ہیں تو وہ کھلونے نہیں ہونے چاہیے تو ایسے کھلونے کی جس سے بچوں کی نشو ہو وہ آپ حاصل کریں آ, ان کو کھیلنے کا موقع دیں لیکن یہ کبھی کبھی ایس, یعنی روزانہ کچھ وقت آپ دیں ایسا تھوڑی کہ سارا دن وہ کھیلتے رہے اور ابھی سنت نے دو ٹوک یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ چاہے دیں یا نہ دیں آج کل کے دور تو ایسا ہی کہ بچے اس میں کھیلتے ہی ہیں کھیلنے سے وہ رکتے نہیں ہیں تو بہرحال ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو ان گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا پرسکون رہے گا اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہرحال اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار ہوگا یا سمجھدار عورت ہوگی وہ کبھی بھی اس طرح کا ٹینشن اپنے شور کو نہیں اور سر بھائی جیسے ہمارے دارالمدینہ بھی ماشاء اللہ مدنی منع منیا ہے اور یہ تو ظاہر ایک ہوتا ہے سلسلہ کے اچھل کود لگی رہتی ہے مطلب بچوں میں بھی اور سٹوڈنٹس میں بھی تو میں نے بھی دیکھا ہے بار المدینہ باقاعدہ آپ نے کوئی ایسا پیریڈس بھی رکھے ہیں جس میں کچھ ان کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں الحمد رب یہ اللہ کی رحمت سے دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی میں بچوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اللہ کی رحمت سے کروائی جاتی ہے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے شاہ فرمایا اور نگرانی شدہ دامت برکات اللہ اس پر تو گاہے بگاہ گاہ توجہ دلاتے ہی رہتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کے لیے وہ صورتیں تو اختیار کرنی ہی چاہیے کہ جس سے ان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو ان کی جسمانی صلاحیت میں اضافہ ہو ان کے اندر پھرتیلا پناہے خامقا کی کاہلی پیدا نہ ہو ابھی سے ان کے مزاج میں سستی کا عنصر شامل نہ ہو اور وہ گاہے بگاہے اپنی عمر اور مزاج کے اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور الحمدللہ اس سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو رحمت خدا سے دارالمدینہ کے کاریکلم میں کو کریکولم ایکٹیویٹی یعنی غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ اس میں یہ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے باقاعدہ سسٹم بنایا گیا ہے اللہ کی رحمت سے اور جہاں ہمارے پری پرائمری کیمپسز ہیں مونٹی کیمپسز ہیں وہاں پر الحمدللہ ہم باقاعدہ جو جھولے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ترکیب اللہ کی رحمت سے مدد نہیں پر اس کے مناظر بھی آتے ہیں وہ ترکیبیں بنائی جاتی ہیں اللہ اور یہ ابھی جیسا مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے میں ایک باقاعدہ سلسلہ ہی ہو گیا ہمارے مدنی منوں کا اور یہ اس پر ایک جملہ امیر ازر فرماتے ہیں کہ باپو یہ اچھا اپنے دھندے پہ لگائے تو یہ ایک اچھا ایک بہترین تو مزافہ ماڈل بنا بنا کے لاتے ہیں نئے نئے لے کر آتے ہیں نئے نئے لے کر آتے ہیں اس کے لیے سرچ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات اور یہ ایکٹیویٹی سب یہ اور پروڈکٹیولی یہ اپروچ اگر مدری من کی ہو آج سے تو ان شاء ایک آئے نا جو درس بھی لگا رہے اور سب سے جو مفت مجھے لگا کہ اس کی جو سوال جو ہے لکھنے کا جو ایک اللہ اعداز تھا اور وہ جو دین سوال پڑھ کے جو سنائے گئے وہ بھی کلک کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے اس طرح لینا اور پڑھنا تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک ہے سلسلہ تو اپنے بچوں کو بھی آپ شامل کریں اور جیسا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پوسٹر بھی بنا رہے ہیں مدنی کام بھی کر رہے ہیں اور اس وقت جو مجھے اطلاع ہے الحمدللہ جو مدنی قافلے سفر پر ہوئے تو ہمارے مدارس المدینہ ملک بھر سے جو سفر ہوئے تو ان میں مدنی من بھی ان کے سرپرست بھی یہ بھی اللہ ایک اللہ تعداد سفر کیا ہے اللہ اور ماشاء اللہ, اللہ, اللہ جیسے گزشتہ سال کا مجھے یاد ہے کہ ایک دادا جان اور ایک پوتا بادشاہ وہ دونوں باشد مدنی کافلے میں ایک بڑا اچھا ماحول بنتا ہے دعوت باشد اسلامی باشد میں اللہ کی رحمت سے یہ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں آئیے اس سلسلے میں چونکہ آپ کی کالس بھی ہم کو لینی ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں سے کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں آپ بھی یہ نمبر سے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو تو آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے حج کے لیے اپنے اور اپنی مچز کے نا کاغذ جمع کرائی ہے. اب میرے والد بزرگ ہیں کیا ان کو لے جانا ضروری ہے شوگر کے مریض بھی ہیں بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کا جہداش بھول جاتی ہے اور رسن پیشاب نکل جاتے ہیں پیشاب بھی کنٹرول میں نہیں ہے رحمۃ اللہ شفات آفر میں آپ کے والد صاحب کو بیماری دور کرے ان کی دیکھیں ایک بات تو یہی کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لیے جانا یہ ضروری ہے ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جس والد نے جب تک یا والدین نے حج نہ کیا ہو تو اس وقت تک اولاد حج نہیں کر سکتی یا تو ان کو پہلے کرائے یا ان کے ساتھ کرے تو ایسا نہیں ہے حج اگر اولاد پر فرض ہے والدین پر فرض نہیں تو اولاد پر کرنا یہ ضروری ہے اور اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے والدین کو بھی وہ حج کروائے ساتھ میں لیکن بہرحال جس پر حج فرض ہو چکا اس کو کرنا ضروری ہے اب آپ اپنے والد صاحب کی کنڈیشن جو بتائی ہے تو اب یہ ارشاد نہیں فرمایا نے کہ ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے یہ ساری کنڈیشنز اگر آپ بتا دیتے تو جواب کے اندر کچھ آسانی ہو جاتی کہ آپ کو جواب دیا جا سکتا بہتر یہ ہے کہ اب آپ دارالفطار سنت میں فون پر رابطہ کر لیں ان شاء اللہ کا جواب دے دیا جائے گا اس میں قرلا مفتی صاحب کی خدمت میں ایک جنرل کو یہ بھی اگر کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ کچھ لوگ اس طرح کے ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے شوگر بھی ہوتا ہے مگر وہ کنٹرولنگ کی صورت بھی ہوتی ہے اور ماشاء اللہ وہ چل بھی رہے ہوتے پھر بھی رہے ہوتے واک بھی کر رہے ہوتے تو ایسے آدمی کو خود کے میں کے بیمار ہوں اس لیے اب میں حج پر نہیں جاؤں گا اس حوالے سے جنرلی ہماری کیا رہنوائی انہوں نے میں دوسری بیماری بتائی تھی تو اس لیے میں رک گیا تھا باقی رہا بلڈ پریشر شو, شوگر وغیرہ تو ان کے علاج تو موجود ہیں گولیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ تو اکثر کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہی ہے بلڈ پریشر تو اب ایک عام بیماری بلکہ شوگر بھی عام بیماری ہوتی جا رہی ہے اللہ تبارک وطل شفا فرما اس سے لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کو جو بہت زیادہ اذیت والی نہیں ہے تو اس میں برحال رکنا نہیں چاہیے حج کے لیے چلے جانا چاہیے لیکن چونکہ ایک صورت واضح نہیں ہے کہ ان کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے حج فرض ہو جائے تو بہرحال پھر جانا ہوگا اگر شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو تکلیف دے حد تک ایسی سی کے ارکان ہی ادا کرنے سے بندے کو روک دے تو بہرحال حج کو ادا کرنا یہ ضروری ہوگا اور اگر ایسی سی کنڈیشن ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے شر رہنمائی دے لیجئے جی کہ آپ کے اوپر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور کال شامل کریں مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ جس پروڈکٹ جس چیز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی عائد کی ہوئی ہے اس کو خریدنے کا کیا حکم ہے یعنی کہ اپنے استعمال کے لیے اس کو یعنی کہ کھانے کے لیے خریدنے کا کیا حکم ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ماوا یا گٹکا وغیرہ جو فی زمانہ پیسے تو بینڈ تو پہلے سے ہی تھا کسی بھی گورنمنٹ نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی ہوگی مگر فی زمانہ توجہ دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک یہ بھی مسئلہ ہوا ہے کہ یہ پہلے تو دس پندرہ روپے کا ملتا تھا اب یہ کوئی پینتیس چالیس روپے کا مل رہا ہے تو اس کے خریدنے کا کیا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ سی اس کو مانگنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے لوگ ایک دوسرے दूसरे جیسے کسی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو فوراً سوال کرتے ہیں ان کے مانگتے ہیں تو یہ یعنی کہ مانگنا کیسا ہے اس کا اس کو بھی سوال ہی کہیں گے اور جو دینے والے ہیں کوئی تو جیسے خوشی خوشی دیتا ہوگا تو اس کا اس خوشی خوشی دینے کا کیا حکم ہے اور کوئی آہ کر کے دیتا ہوگا کوئی یعنی کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ اس کو برا بھلا بھی کہتا تو اس بارے میں اگر کچھ مدی پھول مل جائے اور کچھ کلام ہو جائے اور مسئلے وغیرہ جو بھی شرعی ہے وہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اصل میں جب اس کی خرید و فروخت قانون ممنوع ہے تو اس پہ پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہوگی یعنی جب ایسی صورت حال جیسے آج کل کئی مقامات کی اطلاع ہے کہ یہ پکڑتے بھی ہیں اور چھاپے بھی پڑتے ہیں تو پھر تو خریدنا بھی منع ہوگا کہ اس کو خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے اور جہاں تک رہا سوال کرنا تو زہرے کے سوال ہی کے اندر یہ آئے گا آپ جس سے سوال کر رہے ہیں اس سے دیکھ لیں کہ اس سے مانگتے ہوئے اس سے سوال کرتے ہوئے ذت نہیں ہوتی یعنی آپس میں ایسی بے تکلفی ہے بہت زیادہ کلوز دوست ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال کرنا ایک دوسرے کی چیز لے لینا یا سوالت اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو ضلعت نہیں ہوتی ایک دوسرے کو تو تو سوال ویسے سوالی جائز ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اس کا تو کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ آپ خرید کے کھائیں یا مانگ کے کھائیں دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ہی چاہیے اور بال فرض وہاں پہ اگر ایسی صورت نہیں ہے دینے والا دے, دے گا جیسا کہ آپ نے خود, خود کہا کہ آ کر کے دے گا اور بالخصوص جبکہ وہ اتنا مہنگا مل رہا ہو جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر اس نے کا خوشی کے ساتھ یہ چیز دینی ہے تو بہر صورت سوال سے گریز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے ویسے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کسی صورت بھی یہ جسم کے لیے بہرحال مفید نہیں ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہیں پچھلے دنوں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر علیہ نے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے اور کئی لوگوں نے الحمد سے توبہ بھی کی تھی اس میں بنیادی اعتبار سے اپنی ویل پاور جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں چھوٹتا باقی ان سے دیگر معاملات میں پھنے خانی کروا لی جائے تو ان جیسا کوئی نہیں ہے وہ کھل کے یعنی اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ تو ہم وہ ہم فلا ہم فلا لیکن جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں ان کی یہ کہاں چیز چلی جاتی ہے تو یہاں پر بھی آپ اس طرح مردانگی کا مظاہرہ کریں نا کہ بس میں نے اب اس سے جنگ کرنی میں نے نہیں کھانا اپنی طاقت کو استعمال کریں پاور کو استعمال کریں ان شاء چھوڑنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے باہر صورت گریز کرنا چاہیے ماشاء اچھا یہ بڑا اہم ٹاپک ایک ہمارے یہاں چلا تھا کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں کیونکہ جیسے مختلف ممالک کا ایک مناظر بھی دکھائے گئے کہ وہ جانور جو فریز ہو گئے اور لیکن اس میں جنرلی جیسے ہم جس ایریاز میں رہتے ہیں تو ہم تو ایک نارمل سردی ہوتی ہے ہمارے یہاں لیکن جیسے ہی ہوا چلی تو ظاہر ہمیں بھی حساب کتاب ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے تو اب جیسے ہوتا ہے شوق کبوتر پال تو وہ چھت پہ پڑے ہوئے ہیں تو اب وہ سردی اگر مجھے تو لگ رہی ہے میں تو ایک دو لحاف لے لیے تو اب ان کو سردی کتنی لگتی ہے یا کیا ہوتا ہے تو یہ جو معاملات ہیں اس پر بھی بساوکت ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جو وہ جیسے اگر جانور میں پرندے پال رہا ہوں تو اس سیزن میں میرا ذہن ہوتا ہے کہ یار دس بارہ تو مری جائیں گے یہ اور تو یہ, یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب ہوا چلتی ہے نا اب کیا کرے بھائی یہ تو پرندے ہیں اب بے زبان جانور ہیں اب یہ تو ہمارا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ان دنوں میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب بن جاتا ہے تو مختصر یہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ اس کا احساس پیدا ہونا کیونکہ مجھے آج امیر علیہ سند کی ساری گفتگو سے وہ ایک یاد آ رہا تھا کہ کہم جو بناتے ہیں جس میں مچھلیاں پالتے ہیں تو امیر احسوا نے بہت پہلے دیا تھا کہ یہ جو آکر ٹکراتی ہے نا تو ہم تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ارے کیسا سین ہے لیکن امیر کہ گلاس ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے آگے بھی پانی ہے تو وہ اپنے اس میں چل رہی ہے لیکن جیسی آگے ٹکراتی ہے تو ہوتا ہے کہ بھئی اب مجھے یوں موڑنا ہے تو یہ جو ٹکرانا ہے بار بار تو ان کے منہ کو جو ہے وہ زخم زخمی کر رہا ہوگا تو یہ جو احساس ہے یعنی جانوروں کے ساتھ رحم کا جو حساب کتاب بنتا ہے تو اس پر میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا کچھ کلام کیا جائے لیکن جانور پالنے کی جو اجازت ہے نا وہ ہے اسی صورت میں جبکہ ان کا مکمل خیال لگ سکے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ستر مرتبہ اس کو دن میں دانا پانی پیش کریں اس کا مطلب یہ بار بار دے کیونکہ اس کو وہ بتا تو نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لہٰذا جو پالتو جانور ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی یا پرندے ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی ہے تو ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ تصور جمع لینا کہ دس بارہ تو ضائع ہوں گے تو وہ آپ اپنے نقصان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا نقصان ہوگا لیکن جو چیز آپ پر شریعت نے عائد کی ہے پرندے پالنے کی صورت میں وہ تو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو بچاؤ کا اہتمام کر رہے ہیں آپ خود تصور کر لیں کہ سردی کے اندر آپ کی ایک آدھی تو ضائع ہوگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آپ برداشت نہیں کریں گے آپ پورے جسم کے بچاؤ کی کوشش کریں گے اپنے تو اسی طرح ان تمام پرندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسا اہتمام کریں کہ جسمے یہ سردی سے گرمی سے محفوظ رہ سکے پھر قدرتی طور پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ موسم کی سختی و برداشت نہیں کر پائے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مر گئے تو آپ کے اوپر اس کا ببال نہیں ہے لیکن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیے چھت پر پنجراؤں کا جو ہے نا بالکل جالیوں والا کھلا ہے اور وہ بےچارے اندر تھتھر کھانپ رہے, تھتر تھتر رہے ہیں سردی کی وجہ سے اور آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے اتنے ضائع ہو جائیں گے تو ایسا کرنا تو بالکل غلط ہے ان کے لیے انتظام کرنا یہ لازم ہے اور خالی یہی نہیں اسلام نے جانوروں کا کہ احکامات بیان کیے دور جاہلیت کے جو واقعات ملتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی ڈمبا کھڑا ہوتا تھا اور اس کو اگر اس کی من چکی پسند ہوتی تھی تو کھڑے ڈمبے کو ہی تلوار مار کر اس کی چکی کو الگ کر لیتا تھا کو جو اونٹ کا وہ زندہ کو ہی مطلب وہ کاٹ لیا کرتے تھے پرندوں کو نشانے کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے تو ایک ویڈیو چلی تھی کہ جس میں کافر کا ہوگا کوئی کہ وہ جا رہے وہ بلی کو کھاتے ہوں گے تو باقاعدہ وہ لے کر آگ میں کھڑا ہوا اور اس کو مطلب وہ جلا رہا تھا نا اور وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے اب ظاہر یہ جو بے رحمی ہے تو ایک مسلمان اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو جانوروں کے حوالے سے مطلب جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا بالکل لازمی یعنی جانور پر تو ظلم کو ذمی پر ظلم سے زیادہ لکھا روایت میں تو وہ چیونٹیاں کہیں جمع اور آگ جلائی گئی تھی تو اس پر بھی مطلب حدیث پاک کا کچھ مجبور یاد تو جانور پر ظلم کرنا یہ زمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے جن زیادہ خراب ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے اور ضمی کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے اللہ یعنی مسلمان پر ظلم کرنا جو ہے اس سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ زمی کافر پر ہے اور ضممی کافر سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ جانور پر ظلم ہے یعنی اللہ کیونکہ زمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے یہاں جزیا دے کے اور آج نہیں ہمارے یہاں پر لیکن جب وہ رہا تو پھر اس کے حقوق ہم سے متعلق ہوئے اور چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ مظلوم بن جائے تو اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا جو جانور ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بے زبان ہے نا وہ تو بول نہیں سکتا لہذا اس پہ ظلم کرنا یہ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے بلی جس کو عورت نے جو ہے وہ قید کر دیا تھا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جانور کچھ کھاتی بھار سے کیڑے مکوڑے اور نہ اس کو کھانے کو دیا تو حضر علیہ اسلام نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور وہی بلی اس کے پر مسلط اس کو پہنچ رہی ہے. ہے تو ہمارے اسلام نے بہت زیادہ ترغیب بھی دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پر جگر کے اندر تمہارے لیے نیکی ہے یعنی جو بھی جگر ہے زندہ ہے اس کو تم نے بھلائی کی اس کے ساتھ تو تمہارے لیے اس کے اندر نیکی رکھی گئی ہے تو اس لیے جانوروں کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا اور اس پر جو ظلم و ستم کرے اس پر وعیدے بھی بیان کی گئی اب سارے ہم مدری چینل پہ جو ایڈریس کرتے ہیں مسلمانوں سے ہی کرتے ہیں تو جو مسلمان ہیں اگر ان کے ہاں کوئی پرندے جانور اس طرح سے پالے ہیں تو ضرور ان کا خیال کرے خاص کر طرفانی علاقوں میں یا آپ نے کہیں پر بھی ایسی رہائش ہے جہاں آپ تو ہیٹر میں ہیں اور آپ نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیک کیا ہے سہولت کی ہے لیکن اگر آپ کے جانور ہیں پرندے ہیں تو ضرور ان کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ کی جائے اگر اس میں بے احتیاطی ہوئی مفتی صاحب تو توبہ کریں گے بالکل یعنی ایسی بے احتیاطی جس کی احتیاط اس پر لازم تھی اور اس نے وہ نہیں کی میں تو نے بے, بے احتیاطی کی. کی میری بے احتیاطی سے ایک بلی مر گئی تھی اب میں کیا کروں دیکھیے بھائی میں آج کر رہا ہوں نا کہ بے احتیاطی ایسی جس کی احتیاط اس پر لازم تھی گاڑی چلا تھا وہ جا رہا ہے بازوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بلی سامنے آ گئی بلی کا بچہ سامنے آ تو اب وہ گاڑی کے نیچے آ تو تو اس کا قصور یہاں پر نہیں ہے لیکن ایک چیز کی احتیاط اس پر لازم تھی کہ وہ بلی کو روکے گا نہیں اس کو مارے گا نہیں بغیر کسی وجہ کے اور اس نے ایسا کیا ہے تو توبہ کرے گا گناہ ہوگا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا اس میں ایک پہلو اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا ایک تو آپ نے بتایا نا کہ بلی کو اس طرح سے ترکیب میں لیا ایک ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کہ ایک ملک میں کہیں چوہے کھائے جاتے ہیں نا تو وہ تازہ تازہ چوہے تازہ چوہے سے برا زندہ چوہے وہ گرم پانی میں ڈبوتے اور زندہ چوہوں کی ہی کھال اتار رہے اور پھر آگے اس کو سیکنے کے لیے رکھا جاتا اور واقعی وہ چوہوں کی جو حالت تھی وہ بھی آپ سمجھتے ایک تو یہ پہلو کہ واقعی وہ یقیناً وہ بھی غیر مسلم ہیں اور ان کا انداز انداز کہ مسلمان تو چوہے کھاتا نہیں دوسری بات ہے سب اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ ویسٹ میں اس بات کی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اینیمل رائس اور پیٹ رائٹس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں اور جو مغرب زیادہ مسلمان ہوتے ہیں مغربی تہذیب اور عیسائی کلچر سے بہت زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھنے والے وہ ان چیزوں کو بھی بڑے اچھے انداز سے لے رہے ہوتے ہیں جبکہ الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب دامد بارا قاتل نے جو میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی پھول اتا فرمائے مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ ماشاء اللہ عز و جل اس کا ذکر ہوا اور شریعت مطالعہ میں فقہ کے اعتبار سے پورا باب ہے نا جانوروں کے احکامات اور ان کی احتیاطوں کے حوالے سے تو وہ لوگ کہ جو اسلام کو جانتے نہیں تعلیمات اسلام کی طرف جن کی رغبت نہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمد رب العالمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے روشن ترین پہلو ہیں کہ اسلامی الحمدللہ الحمد العالمین چوٹی سے لے کر بلکہ حرم شریف میں تو کے مارنے پر بھی وہ اگر کسی اور احرام کی حالت میں معاف کیجیے گا احرام کی حالت میں جوں کے مارنے پر بھی کلام ہے یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام میں الحمدللہ رب العالمین کس کس طرح کس کس چیز کو کیسے کیسے تحفظ دیا جاتا ہے کاش کہ ہم دین کی طرف آئیں اللہ و رسول کے پیغام کی طرف آئیں شریعت مطہرہ کی طرف آئیں علماء حقہ سے رجوع کریں نیک ماحول کی طرف اللہ کرے کہ ہماری رغبت ہو تو ہمیں معلوم چلے کہ الحمد اسلام کی تعلیمات کتنی سچی کتنی پیاری کتنی کھری ہے اور جس سے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کیسی برکتیں ملتی ہیں اللہ توفیق دے آمین آمین آئیے. آئیے کال شامل کرتے ہیں محمد یامین سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح نماز ظہر اور اثر میں کراط بصفر یعنی خفی نماز ہوتی ہے تو بلند آباز سے کراط نہیں کی جاتی جہری کراط نہیں ہوتی اگر کوئی امام صاحب نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جہر کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد انہیں یاد آ جائے اور وہ باقی نماز تری طریقے سے پڑھائیں اور ان کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے جی اگر وہ اتنی مقدار پڑھ چکے کہ جس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ پڑھ لیا الحمد للہ رب العالمین پڑھ ہے بلند آباز سے جب کہ ان پر لازم تھا کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو گیا آخر میں انہوں نے صدر صاحب کرنا ہے اور کال شامل ہے شفاق کا چلیے کر رہا ہوں یار خان سے میرا سوال ہے اس سلسلے میں پاپا جانی کو سیدی اتارا کا کیا مطلب ہے سردار سیدی ویسے تو میرے سردارا جو ہے غالباً اے میرے اطار جی सुबहान ये एक बड़ा आज प्यारा टॉपिक आज चला था एक तो जब मदनी काफलों की एक बात चली थी थीशाह تو پھر تو ایک ٹاٹا بردی کا مطلب وہ تو ابھی تو اتنے آئے گی پانچ پانچ سو آٹھ آٹھ سو مدنی کافلے ہو گئے یعنی وہ یوں کہ وہ ہر ہفتے سفر کر رہا ہے بلکہ ہند کے ایک اسلام بھائی کا تو یوں بیان آیا کہ وہ تیس دن یعنی ایک ماہ میں کئی ماہ انہوں نے گزارے کہ دس دس مدنی کافلے کیے یعنی آتے آتے جو دس مدنی قافلے کیے انہوں نے کافلے wow, crawl... مدنی قافلے سے مدنی قافلہ مدنی قافلے سے مدنی قافلہ تو کئی کئی ماہ کئی کئی سال اسلامی گزرے ہیں جنہوں نے ایک ایک مہینے میں دو دو مدنی قافلے کیے ہیں تین تین مدنی قافلے کیے ہیں تو بہرحال یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک بڑا اعزاز ہے امیر علیہ سنت نے جیسے ہی فرمایا تو یہ مدنی چہن کے ناظرین ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ اللہ تعالی سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے آمی، آمی اور آمی ہمارا دل جو ہے وہ اس بات میں لگ جائے کہ اصلاح امت کا کوئی بڑا کام جو ہے وہ ہم سے ہو جائے تو مجھے بڑا پیارا جملہ لگا ہے جمیر علیہ سنت کا جب وہ زکوۃ جمع کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے تو مالیات کا ٹینشن بھی مجھے ہوتا تھا میں جاتا تھا اور وہ اسی اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرتے تھے اب میرے لاکھوں مدنی بیٹے اور لاکھوں مدنی بیٹیاں ہیں اللہ یہ جی سارے Allah. کام کو کرتے ہیں Mashaab. تو کاش یہ لاکھوں مدنی بیٹے اور لاکھوں مدنی بیٹیاں جو امیر علیہ سنت نے ہم کو انداز دیا ہے نکی کی دعوت عام کرنے کا اور جو آپ کا ایک جذبہ ہے جو ایک کڑن ہے کہ شعبہ جات میں اور مختلف معاملات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھایا جائے Allah. چاہے وہ آپ کس, کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اب جیسے ویلنٹائن ڈے آیا ہے ایک مسلمانوں کی ہی اکثریت غفلت کا شکار ہوگی Allah اور گناہوں میں پڑی جائے گی اور یہاں تک کہ آج جس طرح ہمارے رکن شروع عبدالحبیب بھائی نے بھی جو توجہ دلائی کہ مطلب ایک خامہ خاں کا ایک گھر میں ایک جو ہے نا یہ ایک سمجھے ایک ایک فیشن بن گیا کہ وہ شوہر بیوی کو پھول دے رہا ہے بیوی شوہر کو پھول Allah دے رہی ہے تقریب, بھی بھی بھی تقریب, بھی بھی تقریب بھی بھی بنا دی ہماری Allah کہ بھائی اس دن جو ہم گھر سے باہر کھانا کھائیں گے Allah اور مطلب یہ بہنیں بھائی یہ سب بھی رشتے دار کزن یہ سب آپس میں سلسلہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ کفار کے یہ جو تہوار اس طرح کے معاملات بنائے جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ اس کو لیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے جیسے اگر یہ کوئی نہ کرے نا تو جیسے وہ آج کل تو جیسے دنیا میں بستا ہی نہیں ہے کہ کیا گاروں میں رہتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں میں نے جو سنا ہے پر میری کو معلومات ہی ہے سوالے سے سنا یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے یہ باہر کے ملکوں میں بہت کم ہے اس کا رواج یعنی انگریز خود اس تہوار کو اتنا زیادہ نہیں مناتے یہ مسلمانوں کے درمیان انہوں نے رائج کر دیا اور مسلمان ان چکروں کے اندر پڑے میں ان کے تو یہ سسٹم جو ہے نا وہ ویسے ہی دن رات بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے یہ چودہ فروری آیا گزر گیا اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا ہمارے یہاں اس قدر جو ہے نا اس کو ان لوگوں نے مسلمان ملکوں کے اندر رواج دیا ہوا ہے ولہ عالم پہلو اس میں پہ یہ بھی آپ کے ذہن میں رس کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بدقسمتی سے ہمارا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ویب میڈیا ان چیزوں کو اتنا فروغ دیتا ہے ایک طرف ہم اپنے وطن عزیز میں ان واقعات کو رو رہے ہیں جو پچھلے دنوں ایک انتہائی کربناک واقعہ گزرا اور اس کے بعد تو پھر یہ تانتا سا بن گیا اگر آپ مطالعہ کریں اخبار کا تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ایک وہ چھوٹی سی گڑیا ہی نہیں تھی نہ جانے کتنے اس طرح مطلب کے مطلب کہ حوث پرستوں کی نظر ہو ایک طرف ہم معاشرے میں یہ رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرف ان بےغرتیوں کو بے شرمیوں کو بے حیاں کو بدتمیزیوں کو بد اخلاقیوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں ان کو پراپر پروموٹ کر رہے ہیں ان کی پراپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں جس کا خبلا نے شاہ فرمایا کہ جو اس ترکیب کے تخلیق کار تھے وہ تو نکلائٹ میں اور ہم لوگ اس پہ وہ سینٹرل کردار وہ سینٹرل پارٹ ادا کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہی وطن کا بہت بڑا تہوار ہے اور ہم جانے جیسے چپا چپا اور بچہ بچہ خدا نا اس کیفیت کا حامل نظر آتا ہے تو یہ بالکل کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ حیا اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفہ ہے ایمان کا حصہ ہے اور ان کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرتی طور پر ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا انڈیویجلی سوشلی فیملی وائز اپنے آپ کو حیا کے پردوں میں حیا کی ترکیبوں میں اپنی آنکھوں میں حیا مزاجوں میں حیا کلوب میں حیا اجسام میں ہیا یہ لانی ہوگی ورنہ یہ ایک ویلنٹائن ڈے نہیں قبلہ یہ پچھلے دنوں ہمارا جو ہمارا نہیں پچھلے دنوں جو گزرا تھا تھرٹی فسٹ دسمبر کو جو ترکیب بنی تھی وہ ترکیب بنی اب یہ ہو رہا ہے اس کے بعد کچھ اور ہوگا پھر کچھ اور ہوگا کچھ اور ہوگا ہر دو ڈھائی تین ماہ کے بعد ہم اسی طرح بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے پھر ایک نئی مارکیٹنگ کرتے ہیں پھر اس کے اثرات جب معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی لوگ خدا نخواستہ ان ترکیبوں میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں نہ جانے ہم کیسی عجیب وغریب سوچ کے حامل ہیں کہ اس کو بھی ایونٹ کے طور پر لیا کہ ایک واقعہ ہو گیا اور اللہ معذہ ماض اللہ اس کی خوب جب پروموشن کی ترکیب بنائی رو لیے, چلا لیے بول لیے اب اس کے بعد ایک نئی ترکیب آئی اور اس کی طرف فروغ دینا شروع کر دیا تو یہ مطلب کہ کی دوہری کیفیت منافقانہ مزاج یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے سب کے ہمارے حال پر رحم و کرم ویسے اس میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف جہتوں پر جو اس کا سلسلہ میں مدنی شرح کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کالج میں ہیں اسکولس میں بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بڑی خوبصورت سوچ دی کہ سیل لگاتے یعنی آپ بتائیں کہ Allah इस Allah इस Allah इस برے فنکشن کو منانے کے لیے بد قسمتی سے سیل لگائی جا ہے تو آپ کو اگر سیل لگانی تو رمضان مبارک میں لگائے نا یعنی آپ سوچ بنائے تو صحیح سر بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو کرنے کا ٹھنڈ پی گئی مطلب ایک آدمی محسوس کرتا مجھے یہ جو کام کرنے کا بڑا مزہ ہے یہ میرے کل کو سکون میں تو ہم اگر ایک بزنس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بزنس میں چلو لاکھوں لاکھوں روپے کما بھی لیے تو یار یہ کبھی ایک آگ کی نظر بھی دو جاتے ہیں چاقو کی اللہ نظر بھی دو جاتے ہیں تو اگر آپ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے کچھ اگر اور تحفظ کے لیے کہ یار میرے اسٹور پر جو ہے نا ایسی اس کی سیل نہیں لگے گی بھائی اللہ میں اللہ ان چیزوں سے مطلب بچتا ہوں مجھے ایسے پھول بیچنے نہیں ہے مجھے ایسے پھول نہیں بیچنے مجھے ایسے پھول مطلب بیچنے پھول, پھول, پھول نہ جانے کتنی بیٹیاں کے آنگن میں کانٹے لے کر آ جائیں گے کتوں کی زندگیاں برباد کر دیں گے کتوں کی عصمتوں کو پامال کر دیں گے کتنوں کی عزتیں پامال ہو جائیں گی اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے آسانی اور رحمت فرمات اور فرمات اور پھر یہ رسالہ جو امیر علیہ سنت نے جس کی ترغیب دلائی اور آج الحمد للہ ملک بھر سے جو ہمیں اچھے اچھے پیغامات ملے آپ بھی ہمت کریں اور اگر آپ کو پی ڈی ایف ملتا ہے اس کو خوب وائرل کریں اور اس میں سے مختلف مضمون نکالیں امیر علیہ سنت نے خاص کر جو, جو لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کو تحفے طاہر دیتے ہیں تو اس حوالے سے شرعی احکامات بھی بیان فرمائے اور اس کی تفصیل بھی ویلنٹائن ڈے میں موجود ہے کہ یہ رشوت ہے اور اس کا لینا دینے کے شرعی حکام کیا ہے اور لے لیا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے تو یہ اس کے باقاعدہ کچھ تصویریں لی جائیں اور اس کو بھی وائرل کیا جائے تاکہ یہ ظاہر ہے ہمارے پڑھنے سے پڑھانے سے ہمیں آگے بڑھانے سے کسی نے پڑھ لیا اور اس وہ رک گیا گناہ سے تو ان شاء صاحب نے بڑی پیاری بات کہ ریسٹورنٹ میں ترکیب بنائی جائے پوش میں اس کی ترکیب بنائی جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آیا تو اسی وقت دیکھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہو جائے کہ حضور میر علیہ سنت دعمت دار قاتون کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آنے والا جمعہ جو کہ کبوش نو فروری کو پڑ رہا ہے اس میں یہ جو مکتبۃ المدینہ کا رسال ہے قبل فضل صاحب کے فتوی پر مشتمل ویلنٹائن ڈے کی ترکیب اگر اس پر بیان کی ترقی بنا اور اس سے مواد دے کر صورت بنائے تو وہ بھی مدینہ مدینہ صورت بنے کی بھی اچھا بہرحال یہ بہت ضروری ہے اور اس پر ہماری کوششیں بھی ہونی چاہیے اور اللہ کرے کہ معاشرے میں اس قسم کی جو بے حیائی کے جو معاملات ہیں یہ دم توڑ جائیں اور ہمارا معاشرہ سنت و بھرا معاشرہ ہو جائے اگر سوال ایسے ہیں جن میں شرعی احکامات نہیں پوچھے گئے تو شرعی سوالات تو شامل نہیں کر سکیں گے ہم بہرحال مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی مدنی چینل رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے امین امین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ